الحمد للہ رب ان اللہ Lyman, و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام رسول اللہ والا علیہ و اصحابہ یا خاتم الانبیاء نبی الرحمہ و علی الک و اصحابک یا تمام دوستنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدور قریب کی ذاتِ بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے ششحات بھی اللہ جلّہ علا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محروب دانائے ویو مالک فخرے ارب والی کون مکان سیاح لابکان سیے دے انجا سر بھرے لالا نئی تاب سر نشین ماہ خوباں یا زن حسیناں جلوائے سبے ساتے سے تقبین عالم فخر آدم و بنی آدم بت ہا دس تار وا اوہ شاہ مات صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز نے اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد باجب اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ سیام محمد المبارک کا دوسرا جماعت المبارک اپنے دامن میں روشنیاں لیے جلوہ فراز ہے اللہ اس ماہ نور کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمایا مسئلہ ختم نبوت حضرت وزارت کے حوالے سے آج کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ سورۃ میں ارشاد فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولا كرسول الله بخاتا من نبي کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں سلسلہ نبوت کا نقطۂ اختتام ہے آخری رسول آخری نبی ہیں بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے چودہ صدیوں سے آج تک امت اس بات پہ متفق ہے کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا نہ تشریعی نہ غیر تشریعی نہ ذلی نہ بروزی نبوت کا دروازہ قطع بند ہے وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری رسول ہیں جن کے بعد نہ کسی رسول کی گنجائش ہے نہ کسی نبی کی گنجائش ہے حضرت امام ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا فحاظ ہی آیا نسل پی النا لا نبی آباد آئ <سؤال> اس بات پہ نص ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا پھر فرماتے جب حضور کے بعد نبی نہیں ہوگا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے یہ بطری کے اولا ثابت ہوتا ہے فلا اصول آباد ہو کہ حضور کے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے زمہ کرن پہ لی باقی کتابیں جو ہیں وہ بھی تو اللہ کی منزل کتابیں ہیں تو زبور انجیل مختلف صحیح ہیں. ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی جبکہ وہ بھی کتابیں اللہ کی ہیں کلام اللہ کا ہے قوم نے تحریف کی تغیر و تبدل کر دیا رد و بدل کر دیا قرآن میں تغیر ممکن نہیں ہے تحریف نہیں ہو سکتی ایک زیر اور زبر کو بھی نہیں بدلا جا سکتا پچھلے کتنے نبی تھے جن کو شہید کر دیا گیا بد اسرائیل نے ستر نبیوں کو قتل کیا اللہ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی محبوب تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. والله کا ولہ ناز لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ خود فرمائے باقی نبیوں کی حفاظت کیوں نہ ہوئی اور انہیں شہید کر دیا گیا اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اللہ نے کیوں اس کا سادہ سا جواب ہے کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں نیا نبی آئے گا اور اللہ کے حکم اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا فریض ادا کرے گا لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے حضور کی حفاظت کی تاکہ یہ نبوت کے کام کا اتمام کرے حضور کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے حضور کی شریعت کے بعد طرح قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے يومِ نون قرآن کے بعد اب کس پہ ایمان لاؤ گے یہ آخری کتاب ہے اس لیے اگر اس میں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو لوگوں کے لیے ہدایت کے چشمے سوکھ جاتے ہیں اس لیے قیامت تک یہ باقی رہے گی تاکہ ہدایت کے متلاشیوں کے لیے یہ نور روشنی بانٹتا رہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا اور اس میں تحریف نہیں پا سکتی کیونکہ کوئی اور کتاب ہی نہیں آئے گی حضور رسول. علیہ السلام کی حفاظت کی حفاظت اللہ کا اپنے ذمہ کرم پہ لینا اور حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لینا یہ ختم نبوت کی واضح اور بین دلیل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جس طرح کسی شخص نے کوئی خوبصورت عمارت بنائی لوگ اس میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی سے خوش ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی اس کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عمارت اور یہ اینٹ نہیں لگی ہوئی فرمایا توانا انا منبی جینا ولا نبی آبادی میں کثرے نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں پاتا ہوں نبی ہوں میرے بات کو نہیں آئے گا تو کثرے نبوت کی آخری اینٹ جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی جب مکمل ہو جائے ٹائلیں لگ جائیں تو کوئی روڑا لے کر آ جائے کہ یہ روڑا میرا بھی لگاؤ تو وہ محل میں بدستی پیدا کرے گا محل کا مالک کبھی بھی اس میں کسی کے روڑے کو نہیں لگاتا تو جب نبوت کا کثر مکمل ہو گیا تو کسی قادیان کے دجال کا روز کسرِ ضبورت میں نہیں لگ سکتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا اپنے اسما گنوائے میں حامد ہوں میں احمد ہوں میں کفر کو مٹانے والا ہوں پھر فرمایا انالعاقب میں آقب ہوں فرمایا والعاقب اللہ زی لیسا بادہو نبی آقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضرت ابو امام الباحلی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا وَنَا آخرُ الْأَنبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخرُ الْأُمَمْ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو میرے بعد نبی کوئی نہیں تمہارے بعد امت کوئی نہیں پس خدا برما شریعت ختم کر اقبال کہتا ہے پس خدا برما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر دی اس نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا اور ہمارے رسول پر رسالت کو ختم, ختم کر دیا آخری رسول ہے اب کسی رسول کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی انیا ابا ذرن اول الانبیاء آدم آخر محمد ابو زن سن لو پہلا نبی حضرت آدم ہے اور آخری نبی محمد, محمد تو حضور علیہ السلام نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا بلکہ فرمایا لوکانہ بادی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں لہٰذا وہ نبی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم جب وفات پا آ گئے تو حضور علیہ السلام سخت افسردہ تھے اس کا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہنا تھا اس لیے حضور علیہ السلام کا فرزند زندہ نہیں رہا تاکہ باقی نبیوں کے فرزند نبی ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل نبی ہوئے ہیں حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یاقوب نبی ہوئے ہیں تو پہلے نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے رہے ہیں حضور امام الانبیاء ہیں حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ حضور کی شان کے مناسب نہیں تھا اس لیے بیٹے کو وفات دے دی گئی کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے لہذا بیٹا فوت ہو گیا اور اگر وہ زندہ ہوتا تو اس لیے کا بیٹھ جائے بلکہ ابتدائی زندگی کے اندر, اس کی 1940 کے اندر پیدائش ہوتی ہے اور انیس سو کے اندر یہ بات کہتا ہے یہی مفہوم جو ختم نبوت کا ہے یہ خود بیان کرتا ہے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر پانچ سو چھتر جلد نمبر دو میں لکھتا ہے وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آ حضرت کے کوئی رسول نہ بھیجا جائے یعنی حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہے یہ اللہ نے وعدہ کیا اور پھر خود کہتا ہے آنا خاتم الاولیاء لا ولی ال میں آخری ولی ہوں میرے بعد ولی کوئی نہیں یہ اس نے من گڑت وہی گڑھی نبی تو ہو نہیں سکتا حضور کے بعد اور وہ یہ کہہ چکا ہے کرار کر چکا کہتا چلو ولی ہو سکتا ہے میں آخری ولی ہوں میرے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا آسمانی فیصلہ نامی کتاب میں لکھتا ہے اے مسلمانوں کی ضروریت کہلانے والوں دشمن قرآن مت بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو یہ خود اقرار کروتا خود بات کرتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے 1901 کے اندر خود نبی بند بیٹھتا ہے اور کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کے کلام میں تناقس ضرور ہوگا پہلے کچھ کہے گا بعد میں کچھ کہے گا خود ہی کہتا ہے کہ جھوٹے شخص کے کلام میں تناق ضرور ہوتا ہے پہلے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی زیت کہلانے والوں دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو اور پھر خود کہتا ہے سچا خدا وہ کے, کے برعکس ہے, ہے اور یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ اپنے فتوے کی خود ہی زد میں آ گیا خود کہہ کے خود اس کے اندر پھنس رہا ہے تو یہ چودہ سبیوں سے امت کا طے شدہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے دو اشخاص نے حضور کے دور میں نبوت کیا ایک اسود انسی نے اور ایک مسلمہ کزا یمن کا رہنے والا تھا اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں تو حضرت زرائب بن رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے ان کو کہنے لگا کہ میری نبوت کا اقرار کرو وہ کہنے لگے میں نہیں کرتا تیری جھوٹی نبوت کا میں انکار کرتا ہوں ڈگتے کی چوٹ پہ انکار کرتا ہوں اس نے حضرت زریب بن کلیب کو پکڑ کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اللہ نے حضرت زریب بن کلب کے ایک بال کو بھی جلنے نہیں دیا اور جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے صحابہ کو بتایا تھا. تو حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے امت محمدیہ میں ایسا شخص پیدا کیا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ نے نہیں چھوڑا پھر حضرت فیروز نامیق سے ابھی نے اس کا کام تمام کر دیا اور تین چار مہینوں کے اندر اندرے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا دوسرا شخص جس نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا وہ تھا مسلمہ قضا اس نے اعلان نبوت کر دیا بلکہ حضور کے پاس بہت سارے لوگ لے کر آیا کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا آپ کا تو میں آپ کو مان لیتا ہوں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابن عباس اللہ سے روایت ہے فرماتے حضور تشریف لائے حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا اور حضور فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے میں تجھے سوکی ہوئی شاخ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں اور فرمایا تو ہلاک ہو اور پھر ایسا ہی حضرت نصدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب اس نے پوری قوت کے ساتھ پر نکالے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں تیرہ ہزار کا لشکر بھیجا اور مسلمہ قاب کی سرکوبی کے لیے ان کو میدان عمل میں اتارا اور یمامہ میں جو لڑائی ہوئی جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں اس میں مسلمانوں نے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو جس طرح ناک کو چبوائے وہ تاریخ کا روشن باب ہے آپ اسلامی تاریخ دیکھیں حضور علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ساری جنگوں میں کل دو سو بارہ لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے یہ اس قدر محتاط لڑائی کی ہے اور مسلمانوں نے اتنا کم نقصان اٹھایا ہے لیکن اسی جنگ یا کے اندر بارہ سو صحابہ شہید ہوئے جن میں حضرت اکبر بن عامر بھی ہیں حضرت زید بن خطب بھی ہیں اور بھی کئی متعدد موتبر صحابہ ہیں تین سو ستر قرآن کے قاری بھی ہیں تین سو ستر قرآن کے قاری بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں تابعین بھی ہیں بارہ سو صحابہ نے اس معاملے کو اتنا اہم سمجھا کہ اپنی جان قربان کر دی بلکہ حضرت حبیب بن زید انصاری یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں تحفظ ختم نبوت کی پہلی قربانی حضرت حبیب بن زید انصاری نے کزاب کے بندے پکڑ کے لے گئے اور مسلما کے پاس پیش کیا تو اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر کہنے لگا مسلما کزاب اللہ کا رسول ہے آپ نے فوایا میں سنتا ہی نہیں ہوں یعنی ایسی بکواس میں سننے کے لیے تیار نہیں اس نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہے کہا محمد اللہ کے رسول ہے کہا مسلم اللہ کا رسول ہے کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں کاٹ دیا کہ مسلمان اللہ کا رسول ہے کہا میں نہیں سنتا。پھر پاؤں کاٹ دی پھر کہا کہ مسلمان اللہ کا رسول ہے آپ نے کہا میں سننا نہیں چاہتا دوسرا پاؤں کاٹ دی اس طرح ایک ایک بدن کاٹتا رہا لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری کہتے رہے کہ میں تیری جھوٹی نبوت کا کبھی بھی کرار نہیں کر سکتا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت ہے یہ پہلے شہید ہیں ختم نبوت کے جن کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی جنگ یمامہ کے شہید ہیں ختم نبوت پہ اپنی جان والے اللہ حکبر انہوں نے اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ مالک اتنی دیر تک مجھے شہادت نہ دینا جب تک میرے جوڑ, جوڑ پہ زخم نہ آ جائے اس راستے میں لڑتے ہوئے ہر جوڑ پہ جب تک زخم نہ آئے مجھے شہادت نہ دینا پھر ان کا پورا جسم اور جسم کا ہر جوڑ زخموں سے چور ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مخرمہ جو ہے وہ پڑے تو انہوں نے کہا کہ روزہ داروں نے روزے کھول لیے میں نے کہا کھولی ہے تو کہنے لگے میرے لیے بھی کچھ لے کر آؤ کیونکہ روزے سے پورا جسم زخمی ہے جوڑ جوڑ پہ زخم ہے کہا کہ روزے داروں نے روزے کھو لیے تو میرے لیے بھی کچھ لے کے آؤ کہتے ہیں میں ایک کنویں میں گیا اور ڈول پانی کا نکالا جب میں لے کر پہنچا تو ہر انہیں جامع جنت پلا چکی تھی اور وہ مال کے ہٹیکی سے جاگلے تھے اس راستے کے اندر لوگوں نے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا حضرت خالد بن ولیف نے تابر توڑ حملے کیے لیکن کام بن نہیں رہا تھا چونکہ وہ تیس ہزار کا لشکر لے کے مسلمانوں کے حملے میں تھا اور وہ بڑے جگرے کے ساتھ لڑ رہے تھے تو پھر حضرت سیدنا صدیق جی کے اکبر عبی اللہ تعالیٰ کو لکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا شعار یا محمد آ کرو تو تمہیں فتح ہو الوداع بن رہایا کہ لفظ کہ پھر مسلمان اس دن جب نعرہ مارتے تھے تو یہ نعرہ مارتے تھے یا محمد ہو وکانا شیارینا یوم یا محمد ہو اس دن مسلمانوں کا شیار اور مسلمانوں کا نعرہ ہی یا محمد تھا اتنا جوش پیدا ہوا کہ مسلمہ کا ذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں حضرت واشی جنہوں نے حضرت میرے حمزہ کو قتل کیا تھا وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس کا پچھتاوا رہا ذور کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا حضور ماں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو چچا یاد آتے ہیں تو کہا میں نے کہا کوئی موقع ملے تو اس کا کفارہ ادا کرو تو کہا کہ میں نے وہ بچی لے کر کے وہ جو حربہ تھا جس سے حضرت میرے حمزہ کو شہید کیا تھا میں نے اس کے کفارے میں اس کو تا کر کے اس کے پیٹ میں مارا اور اس کے پیٹ سے وہ بچی وہ حربہ گزر گیا اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کر لی تو مسلمہ کا مارا گیا تو اس دن ختم نبوت کے مجاہدین کا جو نعرہ تھا وہ یا محمدہ ہو تھا تو اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر خطبوت کے باغیوں کو ختم کرنا ہے اور تخت و تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے تو پھر یا محمد کے نعرے لگانے پڑیں گے تب امت کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا اور آپ تریپن کی تاریخ دیکھ لیں یہی نعرہ تھا جس نے قوم میں جذبہ پیدا کر دیا ہمارے اسلاف نے بھی اس راستے میں قربانیوں کی ایک لمبی داستان رقم کی اور بعد میں آنے والوں نے اس سلسلے کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے اور اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے یہ تک جو چلی ہے انیس سو تریپن کی اس میں دس ہزار لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی دس ہزار لوگوں بلکہ ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی اور کے اندر تڑ تڑ گولیوں کی آواز آئی اس نے روک کے پوچھا یہ کیا ماج ہے کہا ختم نبوت کے جان اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور وہ گلے کھول کھول کے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں اس نے برات کو وہی روکا اور سب سے معذرت کی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ برات واپس جانے لگی ہے میں یہ شیرا اتار کے تجھے شہادت کا شیرا بنانا چاہتا ہوں اور اتنی دیر تک دودھ معافی کروں گی جتنی دیر تک محمد ردیو کی ناموش میں قربانی نہیں پیش رہ. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر اس بچے کی لاش جو ہے وہ وہاں سے اٹھائی گئی اور وہ شہادت کا دودھا بن کے گھر میں پلٹتا ہے تو یہ تاریخ ہے ہماری علامہ ابدستہ نیازی علیہ الحما نے کون سی قربانیاں پیش کی ہیں وہ جب شیر کھڑتا تھا تو سینوں کے اندر کلجے ٹانکتے تھے جب نواب طالاب نے اس راج کتنا چاہا علامہ نیازی کو لالچ بھی دیے دھمکیاں بھی دی تھی تو مسجد وزیر خان کے اندر آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا oh, نواب تیری لمبی لمبی منچوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے <تصفح> محمد ربی کی <تصفح> <جنفر> سے بغاوت <تصفح> نہیں ہو سکتی ہے اور وہ تاریخ کی داستان رقم کی کہ رہنے والوں کے لیے مثال بن گئے تو اس طرح منکرین ختم نبوت کی سرکوبی ہر دور میں ہوتی رہی سجا نامی ایک عورت نے اعلان نبوت کیا بعد میں وہ تائب ہو گئی مختار سخفی نے اعلان نبوت کیا حضرت عبداللہ ابن نے کے اندر اس کا کر لیا مختلف ادار میں مختلف لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شال فرمایا امتی کر نبی جینا ولا نبی فرمایا میری امت میں دجال ہوں گے اور سارے یہ کہیں گے کمان کریں گے کہ میں نبی ہوں فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ان تیس دجالوں میں ایک دجال مرزا قادیانی ہے جس نے نبوت کا ڈونگ بچایا اور امت کو سخت مسترد کیا اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے اس کے باپ دادا انگریزوں کے وفادار تھے اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے جستے امت پہ چرکے لگانے کے لیے اور زخم زخم کر لیے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا گیا ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تین لوگوں سے انٹرویو لیا گیا لیکن یہ کامیاب ٹھہرا پھر پہلے جو کہتا تھا اے مسلمانوں کی ضروریت کہلانے والوں دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو وہ خود قادیان کا رسول بن بیٹھا اور اس نے قادیان کو مکہ اور مدینہ کی طرح کی بستی قرار دے دیا اور اپنی بیویوں کو معذلہ ام المنین قرار دے دیا اور اپنی ناپاک اولاد کو سادات قرار دیا اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کے مثل قرار دیا اور مازلہ اپنے پلیت ماننے والوں کو اس نے جو ہے وہ اصحاب قرار دیا اور اپنے ناپاک خلفاء کو خلفائے راشدین قرار دیا۔ اس طرح اس نے امت کے اندر فتنہ بپا کیے اور ناپاک بستیوں کو مکہ اور مدینے کے برابر قرار دیا۔ اللہ تعالی نے اس کے شرف سے امت کو محفوظ فرمانا تھا۔ 1840 کے اندر یہ پیدا ہوا۔ اور 1800 80 سے لے کر 1800 اکانوے تک حیات مسیح کا منکر رہا اس کے بعد پھر اس نے ملہم میں نلہ ہونے کا اعلان کر دیا مسیح معود ہونے کا اعلان کر دیا مہدی مود ہونے کا اعلان کر دیا اٹھارہ سو میں پیر مہد علی شاہ رحمت اللہ تعالی حج پہ گئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحما سے وہاں ملاقات ہوئی پیر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے پیر صاحب آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں واپس جائیں ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کی سرکوبی آپ کریں گے اور حضرت پیسہ فرماتے ہیں میں سویا خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاستا کے مکرا سے قادیان کا دجال میرے حدیثوں کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت پیسہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر کے جو ہے اس کی خبر لے حضرت امام اہل محبت نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے حفوات پر کفر کا فتوا دیا اور پانچ رسائل لکھے اور پیر صاحب نے شمس الہدا کے نام سے کتاب لکھی پھر مرزا قادیانی نے اس کے جواب کے اندر شمس بازا کے نام سے اپنے ایک مرید اور خلیفے سے کتاب لکھوائی پیر صاحب نے اس کے مقابلے میں پھر سیف چشتیائی لکھی آج تک اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں مرزائیوں کو آج تک اس کتاب کے جواب دینے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی یہ حضرت پیر علی شاہ صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ آج تک سیف چشتیائی کا جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکا ہے مرزا قادیانی نے جب انیس سو ایک میں نبوت کا اعلان کیا پہلے وہ مسیل مسیح بنا مہدی ماؤد بنا من اللہ بنا کئی اس نے رنگ بدلے ذلی بروزی غیر تشریح نبی امتی نبی روپ دھارے باقاعدہ طور پہ ایک کے اندر باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں بلکہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دیا بلکہ یہ کہا کہ انہیں کل کو سل یہ میرے اوپر اتری ہے اور مراج پہ میں گیا ہوں اور یہ آج میرے حق میں نازم ہے طرح طرح کی افوات اس نے بکنا شروع کر دی وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ اے مسلمانوں دشمن قرآن نہ بنو اور قرآن کا مقابلہ نہ کرو اور نبوت کا دروازہ نہ کھولو اب خود ہی کھول کے بیٹھ گیا اور خود کہا کہ جس کے کلام میں تناقز ہوگا وہ جھوٹا ہوگا اور اپنے جھوٹ کو خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے تو علماء نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا یہ روز کوئی نہ کوئی بات بکنے لگا اور بہت کہا اس نے اس سرسے میں لکھ اور کہنے لگا میرے اوپر وہی آسمان کی بارش کی طرح برس برستی ہے وہ ٹیچی ٹیچی ایک فرشتہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا تھا پتہ نہیں وہ کون تھا. وہ کون اس کو وحی اور الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑی باتیں جو ہیں وہ وہی کے نام سے حفوات بکا کرتا تھا بلکہ جو شخص اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اس کے بارے میں اس نے سخت رویہ اختیار کیا وہ کہتا ہے کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ پھر اس بدبخت نے, ازالہ کے اندر لکھا لوگوں نے چوروں کزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے موسم گورنمنٹ پر حملہ کر دیا تھا یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے امت کو گالیاں بکی اور جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتا تھا وہ شخص اس کے لیے گردن زدنی ٹھہرا اور اس کو اس نے خنزیر ولد الحرام زنا کی اولاد اور عورتوں کو کتیوں سے بدتر قرار دیا جبکہ یہ سب کچھ خود تھا اور اس کی اولاد وزیت خود تھی مسلمان کبھی بھی ایسے پلیت شخص کو نہیں مان سکتے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فتوا دیا کہ جو شخص یہ دعوی کرے کہ میں نبی ہوں فرمایا وہ شخص کافر ہے جو اسے مانے وہ بھی کافر ہے من شکافی کفرے ہی آزاد ہی فقد کافرہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور جو شخص ایسے مفتری قذاب اور دجال سے مورزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے اسے موضاء بھی طلب نہیں کرنا چاہیے وہ جھوٹا بالکل جھوٹا حضرت کے بعد کوئی دبی نہیں آ سکتا تو اس نے یہاں تک بکا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کتا ہے اور خنزیر ہے اور ولد الحرام ہے اور ایک موقع پہ کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ کسی کو گالیاں دوں اور خود ہی یہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے اس نے ازواج رسول کی توہین کی حضور کی شہزادیوں کی توہین کی اللہ کے رسول اور نبیوں کی توہین کی سارے ولیوں کی توہین کی جمی مسلمانوں کی توہین کی اور عذاب میں مبتلا ہوا سیکڑوں بیماریوں کے اندر مبتلا تھا ایک پل سے چین نہیں ملتا تھا حضرت پیر شاہ صاحب کو چیلنج دیا اس کا گوشہ نشین بزرگ ہیں کب میرے چیلنج پر گے میری حفوات کو اور میری بکواس کو کب اہمیت دیں گے لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا وہ حجرے سے باہر نکل گئے جب لاہور میں پہنچے تو مرزا کو آنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی اور ذلیل و رسوا ہوا اور پیر میر علی شاہ صاحب ابھی لاہور میں ہی تھے بلکہ آپ اپنی رہائش جب وہاں مقرر تھی عارضی طور پہ وہاں سے نکل کے شاہی مسجد میں جا رہے تھے جو جگہ مقرر تھی وہ کے لیے وقت موین پر تو راستے کے اندر پیلے رنگ کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر میر علی شاہ میدان چھوڑ کے حالانکہ وہ خود نہیں آیا اور پلندہ ہم تو جا رہے ہیں اور ہمارے سے پہلے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب گئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور کامیابی اتا فرمائی اور پیر میر علی شاہ صاحب سرخرو ہوئے اور یہ نہ آ سکا پھر اس نے تعویل یہ کی چونکہ وہاں لوگ بفرے ہوئے تھے اگر میں جاتا تو بڑا نقصان ہوتا یہ ایک ایسا نبی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے اللہ کے نبی تو ہزاروں کے لشکر میں جاتے ہیں کے سینے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے وہ تو جلتی ہوئی آگ میں چھلان لگا دے تو آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی ہے یہ کیسا جھوٹا نبی ہے کہ جو ڈرتا ہے کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے پھر اس نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرنے شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر ثابت ہو کہ میری سو پیشگوئی سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں کرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں یہ ہاشیا اربائن میں اس نے لکھا پھر جو بھی اس نے پیش پیشگوئی کی وہ سچی ثابت نہ ہوئی ہوا اس طرح کہ اٹھارہ سو اکانوے میں اس کا ایک قریبی عزیز تھا احمد بیگ اس کی ایک بیٹی تھی محمدی بیگم اس پہ اس کی نظر پڑ گئی اور پھر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت وہی گڑی کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح قرار پا گیا ہے اور ہر صورت میں وہ میرے نکاح میں آئے گی اور یہ اس نے احمد بے گھشیار پوری کو خط لکھا لیکن وہ ایسے بدبخت سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے تھے جب بات نہ بنی تو اس نے پھر خط لکھا کہ اگر تم نے محمدی بیگم کی کسی جگہ شادی کی تو جس مرد کے ساتھ شادی کرو گے اڑائی سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا اور اس کا باپ بھی تین سال کے اندر اندر مر جائے گا اور یہ سخت ازیت کی زندگی یہ جو اڑھائی سال ہوں گے گزارے گی پھر اس کے بعد میرے نکاب میں آئے گی تو جب باخر میں میرے نکاب میں آنا ہے تو ابھی میرے نکاح میں سے دے دو انہوں نے اس کی کسی بات کی پرواہ نہ کی اور سلطان بیگ نامی ایک شخص سے مئی اٹھارہ سو اکانوے میں محمدی بیگم کی شادی کر دی اب یہ سخت پریشان ہوا اس کے والدین کو لالچ بھی تھی کہ میں باغ کا ایک تحصہ تو میں دے دوں گا بہت کچھ ہوا بلکہ جو احمد بیگ کی ہمشیرہ تھی اس کی بیٹی مرزا کے بیٹے کے ساتھ بیا ہوئی تھی اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ میں جو ہے وہ اس کو طلاق دلوا دوں گا اور اگر میرے بیٹے نے طلاق نہ دی تو اس کو اپنی جائیداد سے آ کر دوں گا لیکن یہ دھمکی بھی نہ چلی تو اس طرح اس نے کہا تھا اڑائی سال اس کا خامند نہیں جی سکتا اللہ کی توفیق سے محمدی بیگم کا خامند نکاح کے بعد مسلسل چالیس سال تک زندہ رہا اور محمدی بیگم اٹھاون سال تک زندہ رہی اور اس کا باپ بھی بیسوں سال زندہ رہا اب مرزا پھر پریشان ہو گیا کہ میری پیش گوئی تو خراب ہوگی اور میرے ماننے والے کہیں لڑکھڑا نہ جائیں اس نے ایک ہیلا کیا کہ دو بکریاں کہیں سے منگوائی اور ذبح کیا کہا یہ محمدی بیگم کے شوہر اور اس کے باپ کی جگہ پہ میں نے قربان کی ہیں وہ نہیں مرے تو ان کی جگہ پہ میں نے ان کو قربان کیا ہے لیکن اس کے جھوٹے موتکت پھر بھی اس کو نبی مانتے رہے لیکن اس نے کہا کہ اس کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی ہمارا نکاح آسمان پہ ہو گیا ہوا ہے لیکن پھر وہ مر گیا لیکن محمدی بیگم بعد میں بھی ایسا زندہ رہی اور اس عالم کے نکاح میں نہ آئی تو اس کی یہ جھوٹی پیش گوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی اٹھارہ سو ترانوے میں ڈپٹی عبد اللہ ایک عیسائی پادری تھا اس کے ساتھ اس نے پندرہ دن کے لیے مسلسل مناظرہ کیا جب بات نہ بنی تسلیس کے عنوان سے گفتگو تھی تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جو ہے وہ پندرہ ماہ کے اندر اندر یہ ہاویہ میں چلا جائے گا یعنی مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا پھر اس کے بعد دن گنے جانے لگے جب صرف چودہ دن رہ گئے تو اس نے منشی رستم کو خط لکھا جو اس کا معتقد خاص تھا کہ ڈپٹی آتھم فیروز پور میں موجود ہے اور ابھی تندرست طرح سے ہوا بھی کچھ نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پیشین گوئی ہے وہ خراب ہو جائے اور لوگ تماشا اڑائیں اور عیسائی خوش ہوں تم دعا کرو کہ پیش گوئی پوری ہو جائے نبی ترلے کر رہا ہے امتی سے کہ تم دعا کرو کتنا بد وقت نبی ہے جھوٹا نبی کذاب نبی دجال نبی پھر اس کے بعد بات نہ بنی صرف ایک دن رہ گیا اور آتھم عیسائی پادری اچھا بلا پھر رہا ہے تو پھر اس نے عبداللہ سنوری اور حامد علی کو چنے دیے رات کو گھبرایا ہوا تھا مرزا کہنے لگا ایک دن رہ گیا اگر نہ مرا تو بڑی پریشانی ہوگی ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے تو اس نے جو ہے وہ اس کو چنے دیے کہا کہ ان کے اوپر فلاں فلاں پڑو اور رات کی تاریکی میں شمال جانب قادیان سے ایک اندھا کنواں پلٹ کر دیکھنا بلکہ خود بھی گیا اور واپس دوڑ لگا دی اور اگلے دن منتظر رہے کہ آتم مر جائے لیکن آتم نہ مرا چھ ستمبر اٹھارہ سو چورانوے کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چشمہ کیے اور جس کے اندر مرزے کو جھوٹا بٹایا گیا تو وہ تو نہ مرا الٹا یہ ہو گیا کہ ٹی مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے بالخصوص جنہوں نے وہ مناظر رکھا ہوا تھا وہ تین لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے اس طرح اس نے جو ہے وہ اسلام کو بھی رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہوا پھر اس نے ایک نئی پیش گوئی گھڑی کہنے لگا کہ اٹھارہ سو ستاسی کے اندر میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا متبرک اور بابرکت ہوگا اور اس کی بڑے فضائل بیان کیے لیکن پھر اٹھارہ سو ستاسی کے اندر بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی اب پریشان ہو گیا پھر اس کے بعد کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی پیدا ہوگا 9 سال کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے پھر بیٹا پیدا ہوا اٹھارہ سو ستاسی کے اندر نام اس کا بشیر عمد رکھا لیکن وہ صرف ایک سال کے بعد مر گیا پھر لوگ پریشان ہوئے تو کہنے لگا کہ لازمی نہیں کہ یہ بیٹا ہے میری مراد کوئی اور بیٹا تھا پھر اس کے بعد اٹھارہ سو نئے میں ایک بچہ پیدا ہوا اس واقعہ کے بارہ تیرہ سال بعد اور پھر اس پر بڑی خوشی منائی گئی اس کا نام مبارک رکھا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس سے بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی اللہ کا کرنا ہوا انیس سو سات کے اندر وہ بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا نو دن تک مسلسل بخار رہا اب اس کے بارے میں بڑی پیشگوئیاں کی ہوئی تھی اب وہ قریب المرگ ہو گیا حکیم نور الدین کو بلوایا گیا جو اس کا بعد میں خلیفہ بھی بنا تو مرزا نے دیکھا تو اس کی چونکہ نبز ٹھنڈی ہو گئی تھی تو جسم کی گرمی کم ہو گئی تو اتنی دیر تک حکیم نور الدین آ اس نے نئی وہی گڑ لی کہنے لگا کہ مجھے ابھی ابھی وہی آئی ہے کہ مبارک کا بخار اتر گیا تو حکیم نور الدین نے آگے بڑھ کے جب نبز پہ آ رکھا تو نبز اتر چکی تھی کہنے لگا ضرت یہ تو جا رہا ہے رخصت ہو رہا ہے آپ جلدی سے کستوری لائے وہ کستوری لینے گئے تو ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہے تھے تالاب کھول ہی رہے تھے हसरत بڑی حسرت سے حکیم نورین نے کہا کہ روح پرواز کر گئی ہے اس نے ابھی ابھی نے وہی گڑی تھی کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ نو دن کے بعد اس کا بخار ٹوٹ گیا حالانکہ وہ بخار نہیں ٹوٹا تھا اس کی جو ہے وہ روح نکل जिसकी वजह से کی وجہ سے وہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا تو اس نے کا بکر گیا حکیم نوردین نے بانڈا پھوڑ دیا تو اس طرح اس کی یہ پیشین گوئی بھی جو ہے وہ خراب ہوگی وہ ضلع ہو ہوگی پھر اس نے ایک اور پیشین گوئی کی کہا میں اسی سال یا اسی سال سے زیادہ عمر جیوں گا یہ اس نے آرزو کی اور جب مروں گا یا مکے میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا لیکن پھر چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو برانڈ رٹ روڈ لاہور احمدیہ بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر انتہائی ذلت کی موت مرا اور 69 سال کی عمر میں مرا جبکہ اس نے 80 سال سے زائد عمر کی پیشین گوئی کی تھی کم از کم 11 سال اپنی پیشین گوئی سے پہلے مر گیا تھی. نہ مکے میں موت آئی نہ مدینے میں موت آئی ایسے فلیتو کو مدینے میں موت تو نہیں ایا کرتی تھی. بات روم کے اندر جو ہے وہ اسے موت آئی جب پیدا ہوا خود اس کا بیان ہے مرزا قادیانی کا کہتا کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا وہ میرے سے پہلے پیدا ہوئی اور میرا ساتھ ٹانگوں میں تھا. زلیل ہو کے پیدا ہوا اور مرا بھی تو زلیل ہو کے اس طرح جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار زلیل و رسوا ہو کر آن جہانی ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا اور ذلت اور کمینگی کی زندگی بسر کر کے جو ہے لیکن امت کے ایک بہت سارے طبقے کو ازیت میں مبتلا کر گیا اور ان کو دکھ دے گیا ساتھ کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا ایک سو دو سال ہو گئے اس ظالم کو مرے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی آج ہزاروں کی تعداد کے اندر اس جو ہے وہ ٹیڑے میڑے دین کو جس کی کوئی ٹانگ اور کوئی ہاتھ اور کوئی پیر ہی نہیں ہے اس کو ماننے والوں کی ایک تعداد ہے ہے اصل بات یہ ہے کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور انگریز کے کے لیے اور اس کی حکومت کے استحکام کے لیے یہ سارا ڈرچایا گیا تھا اور پھر وہ اپنے آکاؤں کی گود میں جا بیٹھا مرزا طاہر بھی مرزا مسرور بھی سارے جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھے اور ان کی ایٹ پہ یہ پل رہے ہیں اور آج بھی لوگوں کو دولت اور بیرون ملک کا لالچ دے کر کے وہ اسلام اور دین سے منحرف کرتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر دس ہزار لوگ مرزئی ہو جاتے ہیں جو بیرون ملک کے چکر کے اندر اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیتے ہیں مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے مرزئی رسول اللہ کا دشمن ہے کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے رسول کریم کے سامنے کہ چند ٹگوں کے لیے اپنے آپ کو مرضی لکھ دیے بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم جا لیں پھر اس کے بعد صحیح ہو لیں گے یہ گکھڑ میں ایسا واقع ہوا چار پانچ سال ہوئے ہیں. ایک شخص نے لکھا پھر ملت نہ ملی موت آگئی. پھر مسلمانوں نے قبرستان سے بھی دنیا پہ بھی رسمائی اور آخرت کا بھی عزاب علی صاحب وہ کبھی بھی تگوں پہ پیسوں پہ دولت پہ اقتدار پہ اپنے ایمان جیسی متا عزیز کا سودا نہ کہ سب سے قیمتی متا ہمارا ایمان ہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ بھی قدموں میں ڈال دیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا یا ساری اے چچا اگر چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور سورج کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں چاند بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں محمد پتوں کو پھر بھی جھوٹا ہی کہتا رہے یہ کیا ہوا چند تگوں کے لیے لوگ دین بدل رہے ہیں مرزئی ختم نبوت کا باہی ہے اسے اپنے آپ کو دور رکھیں بعض لوگوں کو بڑی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے جی ان سے بائی کاٹ کریں گے ترس آتا ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں تمہیں دھوپ میں جلتے بلتے بچوں پہ ترس نہیں آتا جو بسوں میں پانی بیچ رہے ہیں اور کنڈکٹروں کے دھکے کھا رہے ہیں ان آٹھ اور دس دس سال کے بچوں پہ جو ہوٹلوں پہ برتن مانگ رہے ہیں کبھی ان پہ ترس نہیں آیا ہوٹلوں کے پچھواڑے پہ جو سر جائے لائنوں میں بچا کھچا لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کبھی ان پہ ترس نہیں آیا تمہیں تمہیں شات مانے رسول اور ختم نبوت کے باغیوں پہ ترس آتا ہے ایک شخص نظر تھے تو نے کہنے لگا ماں کا دل تو میرے میں طاقت نہیں تھی میرے میں طاقت نہیں تھی میں کمزور تھا بات نہیں کر سکا سبا بہو تھا حضور اس سنگلی ہو اس سنگلی سے اشارہ اس کی آنکھوں کی طرف کیا فلم مست کا اضافہ ہوا جب صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا کہ میری زوجہ کے بارے میں کوئی بات زبان منہ کھولے تو اس کتے کی زبان کھینچ کیوں نہیں دی ہے تو آج ختم نبوت کے باغی بھوک رہے ہیں اور رسول کریم کو سری گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سری گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی ناپاک اور اپنی گندی اولاد کو حضور کی اولاد کے مشابہ قرار دیتے ہیں ان کی حفوات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اگر کسی محلے بستی میں اگر کوئی ایسا شخص ہے اس سے قتل بائی کاٹ کریں کل قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ اپنی رضا اور اپنی مرضی کا نور رسیح فرمائیں گے اور اگر تم کسی مرزی سے تعلق رکھو گے تو گمبد خزرہ میں حضور کا دل دکھے گا کہ وہ تو ڈاکہ ڈالنے والے پہ تم ان کو اپنی باہوں میں لے رہے ہو مسلمانوں کو غیرت کا درس دیا ہے اور غیرت کا سبق سکھایا ہے صاحب و آؤ اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں اور اپنے ایمان کی پوری طرح سے حفاظت کریں وہ آخ آفاق کے ہر ہر شیر میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا, اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر دم لینا